اور اس لیے کہ قامت انی والی اس میں کچھ شکناؤ اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروہ میں ہے